وشہلہ علاح عللہ وشدولا شری يا وشحد مدنو رسو یاد دین آ متحقی وَلَا تَمُوتُمَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوبُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةً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 ین ومن ماہو اللہ آ فقد و فوزا عظیما فن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیِ حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صمر محدث توح وک اللہ محدم بدع وک اللہ بدعطن بہ وکل تین فلا الا لایمان لملہ امان تلا دین لا علم عل ملتنا ک ربلی سی ولی امری منہم صحیح وًف صحیح ونف صحیح بسم اللہ حار ایو حل دین آ منو خزو حضور کو فن فیر وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَثِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبًا قَالَ قَدْ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ دنیا بل آئی عزیما فلیقاتل فی فیقتل او یغلب عنا اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے جو اللہ ساری کائنات کا خالق مالک رازق حاکم مدبر منتظم مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا قسمتیں سنوارنے والا بارشیں برسانے والا اولاد دینے والا بیٹا بیٹی کی تقسیم کرنے والا جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے موت اور زندگی نفع و نقصان کا مالک و مختار ساری کائنات کا وہ اکیلا ہی داتا دستگیر غوث عدم بندہ پرور غریب نواز گنج بخش فیض عالم اور نج پال ہے ہر قسم کی عبادت زبانی بدنی مالی رکوں سجد قیام تعظیم منت چڑھاوا نظر نیاز قربانی شور و پکار صدا اور ندا کے لائق بھی بس وہ ایک اللہ ہے بے شمار درود اور سلام امام الامبیہ والی بطح سلطان مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں امبیا کے سلسلہ میں سب سے آخر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کے ساری کائنات کے لیے رہنما مبتدہ پیشواب رہبر اعظم مرشد اعظم ہادی اعظم قائد اعظم اور امام اعظم بنایا حمد و صنا درود اور سلام کے ان ابتدائی تمہیدی کلمات کے بعد میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں و جمعے پر آنے والی بہنوں اس وقت میں نے آپ کے سامنے پانچویں پارے ارباں و سبعن تک کی چار آیتیں تلاوت کی ہیں اب اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ یہ اپنی زبان پنجابی اردو میں کیا نمبر بنتا ہے آیت کا واحد سبعون ارباں و صبع کیوں جی اچھا آپ دوسرے سے ہی اب میں پوچھتا ہوں آیت نمبر سیونٹی ون سے لے کر سیونٹی فور تک میں نے پڑھی ہے یہ کیا نمبر ہے بتاؤ بتاؤ بتاؤ کیوں جی سب کو ہی آتا اب سب کو آتا ہے अरबी یہ سب کو آتا ہے پہلے میں نے عربی میں بتلایا وہ کسی کو نہیں آیا اللہ, اللہ. اور اب انگریزی میں تو ماشاء سب کو آتا ہے میں عربی میں بتلاؤں تو کچھ نہیں یہ مولوی ہے اور میں انگریزی میں بتلاؤں تو واہ واہ پڑھا لکھا مولوی ہے یار بڑا اچھا کیا ہی بات ہے جی ہیں یہ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں عربی ہمارے اللہ کی زبان عربی ہمارے رسول اللہ کی زبان عربی ہمارے قرآن کی زبان میرے بھائیوں عربی ہم سب کی مرنے کے بعد سب کی زبان اور عربی ہم مسلمان لیکن ہمیں عربی آتی کیونکہ پڑھتے ہی نہیں کیونکہ عربی کو پڑھتے ہی نہیں اور انگریزی ہمیں آتی ہے اس لیے کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اللہ اکبر اب دیکھ لو یہ کیا انداز ہے یہ مرعوبیت ہے مرعوبیت اس کی فکر ہے اس کی فکر اس کی فکر آج آ جا کے یہی ہے کوئی بات نہیں نہ پڑے گی اللہ بڑا مہربان ہے اس نے ہمیں بخش ہی دینا اس کی یہ ہے اللہ بڑا مہربان ہے اس نے موافقہ ہی دینا ہے اور انگریزی نہ توبہ جی نہ آئے تو کسی کو نوکری بھی نہیں ملنی کسی کو جناب شاید رشتہ بھی نہ ملے وہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اچھا اب تو ایسی انگریزی سوائی ہے نا کہ لوگ پنجابی میں بات کرتے ہیں تو تب بھی اکثر الفاظ انگلش کے انگریزی کے اگر میرے سے بات کرتے ہیں نا کئی اب پنجابی میں بول رہے ہوتے ہیں اچھا وہ پھر انگلش کے لفظ بول ہیں. میں ہیں یار اس کو پنجابی میں یا اردو میں کر کے بتلا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اب پنجابی میں اس کا کیا بتاؤں گا فسا آپ کو کیا بتاؤں گا کئی دفعہ ایسے ہوا کہ پنجابی میں اردو میں خود بولتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں یار اس کا ذرا مجھے سمجھا پنجابی میں کیا مفہوم ہے اس کا اور اردو میں کیا ہے وہ کوئی نہ کوئی اور انگریزی کا ہی لفظ بول دے گا میں نے کہا اب دو مشکل بن گئی یعنی ایسی انگریزی سمائی ہے اپنی زبان میں بھی کہ وہی وہ بولتے ہیں حتیٰ کہ اپنی زبان پنجابی اردو میں خود آپ کو بھی اس کے مفہوم کا پتہ نہیں یہ مرغوبیت ہے اس کی فکر ہے وہ دنیا ہے اور ہم دنیا میں پڑے ہوئے اللہ بھائیو فکر کرو عربی سے پیار کرو اس لیے پیار کرو کہ یہ اللہ کی زبان ہے اس لیے پیار کرو کہ یہ قرآن کی زبان ہے اس لیے پیار کرو, یہ اللہ, لیے پیار کرو یہ اللہ کے رسول کی زبان ہے اس کو پڑھو اللہ اکبر تو یہ آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک چار آیتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ نسا کی پڑھی ہے جن میں اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو مخاطب کیا یادینہ آمرو یہ کہہ کر اے ایمان والو اب میرا خیال ہے آپ آئے ہوئے ادھر بہنے آئی ہوئی اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ میں ایمان والا سب ایمان والے ہیں نا کبھی ہی تو آئے ہیں مسجد میں کہ ہمارا دعویٰ ایمان کا ہے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کو مانتے ہیں ہم ان کے امتی ہی ہیں دعویٰ ہے تو اللہ نے ہم سب کو ہی مخاطب کیا ہے تو سب سے پہلے آپ سن لیں کہ یہ آیتیں کن حالات میں نازل ہوئیں کیا دور تھا غزوہ احد ہو گیا یعنی احد کی جنگ ہو گئی وہاں ستر صحابہ شہید ہو گئے اور باقی سارے زخمی ہو گئے خود محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سخت طرح کے زخمی ہیں دانت مبارک شہید ہو چکے ہیں اور ابو سفیان اعلان کر رہا ہے کہ ہماری فتح ہے ہماری کامیابی ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وقتی طور پر شکست ہے ناکامی ہے یہ حالات ہیں ان حالات نے یہ غزوہ عہد کے اندر اس نقصان نے جو حقیقت میں نقصان نہیں مگر لوگوں کی نظر میں یہ نقصان ہے اس نقصان نے جو مدینہ کے یہودی تھے ان کے اور جو مسلمانوں کے اندر منافق تھے ان کے اور جو مدینہ کے ارد گرد کافر قبیلے تھے ان سب کے حوصلے بلند کر دیے اب ان کی شرارتیں تیز ہو گئی ہر روز خبریں آنے لگیں کہ ادھر فلاں قبیلہ وہ مدینے پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے ادھر فلاں کبیلہ ہے وہ بس انقریب حملہ ہونے حملہ کرنے والے ہیں ادھر یہودیوں کی طرف سے کہ یہ کوئی سادش کر رہے ہیں ادھر منافع ہر روز پریشان کر رہے ہیں دیکھا ہم نے کہا تھا نا نہ جاؤ نہیں نہ مانی ہماری مارے گئے نا اب پھر کہتے کاش لو کا نلنا امرشائی مہاپتلنا کاش کے ہماری کچھ مان لی گئی ہوتی ہمارا مشورہ قبول کر لیا ہوتا تو آج یہ مار تو نہ کھاتے اور جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں لو نہ اگر وہ ہماری مان لیتے ماں کو لو تو آج قتل نہ ہوتے مارے نہ جاتے اللہ اکبر یوں اپنے اندر یہ باتیں کر کر کے خوشی کا اظہار اچھا ہوا ہم واپس پلٹائے ہے وہ عبداللہ اللہ ابن ہو بھائی سے واپس چل اچھا ہوا بہت اچھا ہوا اللہ کا شکر ہوا ہم واپس آ نہیں تو آج ہم بھی رگڑے جاتے ہم بھی مارے جاتے ان حالات میں اب اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتاری اب ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمائے یادین آمنو اے ایمان والو خود و حدرا قوم ہوشیار چکنے اور محتاط رہو حیدر دفاع کو بھی کہتے ہیں ہوشیار رہنا چکننے رہنا اسلحہ تھامے رکھنا معنی اسلحہ تھامے رہو اور ہوشیار رہو چکننے رہو ان حالات میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ طوفان اٹھا ہوا ہے آنکھیں نیچی کر لو سر جھکا دو یہ نہیں کہا ہمارا حکمران یہی کہتا ہے پروید مشرف یہی کہہ رہا ہے کہ طوفان چل رہا ہو تو آنکھیں نیچی کر دینی چاہیے سر جھکا دینا چاہیے جتنے چھتر مارنے ہیں مار لو اس کا مطلب یہ سب کچھ حوالے کرتے چلے جاؤ طوفان جو اٹھا ہوا ابھی سب کچھ حوالے کر اور حوالے ہو رہا ہے سب کچھ حوالے کر کیا جا, جا جا رہا ہے اور کیا جا چکا ہے لیکن اللہ رب العزت نے ان حالات میں مومنوں کو ایمان والوں کو یہ ہدایت نہیں دی کہ اب جھک جاؤ بیٹھ جاؤ بس ادھر ادھر چلے جاؤ نہیں اللہ نے فرمایا دینا آ اے ایمان والو خود قوم اپنا دفاع مضبوط کرو اسلحہ تھامو چکنے رہو خوشیار رہو محتاط رہو اور اس کے بعد اب گھروں میں نہ بیٹھو فن فرو سات گرو گرو ہو کر ٹولہ ٹولا ہو کر نکلو اون فرو جمی آ پھر اکٹھے ہو کر یاد رہے کہ مدینے کے باہر مسلمانوں پر عرصہ حیات بالکل تنگ کر دیا گیا تھا کوئی آدمی جو ہے وہ مسلمانوں میں سے سفر نہیں کر پاتا تھا کہ اس کو دبوچ لیا جاتا تھا لوٹ لیا جاتا تھا صرف مدینے کے اندر تھوڑی سی حفاظتی لیکن وہاں ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ ادھر سے کوئی آ دشمن شاید ادھر سے آ جائے آج ادھر سے خبر آ رہی ہے اور ادھر سے افواہ آ رہی ہے حتیٰ کہ انہی حالات میں اسی دور میں دھوکہ دے کے فریب کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو لے کر دھوکے سے شہید کیا گیا یہی حالات تھے ایک دفعہ ستر صحابہ کو لے گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی ہم مسلمان ہو گئے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہمیں اسلام کی تعلیم کے لیے آپ کے کوئی ساتھی چاہیے جو ہمیں آ کے دین سمجھائیں اسلام سمجھائیں آپ نے اس وقت ان حالات میں جب ایک ایک فرد کی ضرورت تھی اپنے میں سے اپنا کریم مکھن نکال کر ستر سے ان ظالموں نے لے جا کے وہاں دھوکے سے فریب سے حالانکہ یہاں بھی وہ مسلمان ہو کے نہیں آئے تھے جھوٹ بول تھا فریب دیا تھا دھوکہ دیا تھا رسول اللہ وسلم ان کے فریب میں آ گئے آپ نے ان کو سچا سمجھ لیا کیوں سچا سمجھ لیا اس لیے کہ, کہ آپ غیب جانتے نہیں تھے بھی عقیدے کی بھی اصلاح ہونی چاہیے نا یہ واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق آیتیں اتاری اور صحیح بخاری مسلم میں پورا واقعہ حدیث کی روشنی میں موجود ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ستر دے دیے اور ایک دفعہ دس سے دے دی وہ دس بھی شہید ہو گئے وہ ستر بھی شہید ہو گئے رسول اللہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی بڑا غم لاحق ہوا حتیٰ کہ آپ نے پانچوں نمازوں کے اندر اور خصوصاً صبح کی نماز میں ایک مہینہ تک ان قبیلے اور ان افراد کا نام لے لے کر بدوائیں کی رسول اللہ وسلم نے بڑی پریشانی ہوئی تو یہ فریب میں کیوں آ گئے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے نہیں تھے اگر غیب جانتے ہوتے تو کبھی بھی آپ ان کے ساتھ روانہ آتے ہی کہتے تم جیب تم تو مسلمان ہے ہی نہیں آ بیٹھا ہے دیکھو لہون تک نہیں پتہ لگا کی گلیاں اللہ اکبر سنو توجہ کر لو ذرا کیا بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ وسلم کے دھوکے میں آ گئے فریب میں آ گئے اس لیے کہ آپ کو غیب کا پتا غائب کا معنی پوشیدگی جو چھپائے ہوئے تھے وہ اپنے سینوں میں اس کا پتہ نہیں تھا تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں اور بیدوں کو جاننے والا کون ہے اللہ مسلمان بھائیوں بہنوں عقیدے درست کر لو کہ اللہ کے سوا چھپی ہوئی چیز کو کوئی جاننے والا نہیں ہے بس جانتا ہے تو صرف ایک اللہ جانتا ہے اسی لیے اللہ نے قران مجید میں بار بار یہ بات دہرائی ہے ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ وہ ہے جو خوب جانتا ہے جو سینے کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں وانا لاوما تو وسوسو به انسان کو پیدا ہم نے کیا اور جو انسان کے دل میں وسواس جذبات ارادے پروگرام اٹھتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں ان تک کو جانتا ہوں کون جانتا ہے اللہ سارے غیب کا جاننے والا کون ہے اللہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہہ لو بلو اعلم تو لوگوں اگر کہیں میں غیب جانتا ہوتا لو کن تو علا اگر کہیں میں غیب جانتا ہوتا تو لستک من تو وما مسن یسو مجھے خیر ہی خیر نصیب ہوتی کبھی کوئی پریشانی کوئی دکھ اور بیماری مجھے نہ لگتی کہ پہلے سے پتہ ہوتا میں انتظام کر لیتا میں احتمام کر ل ہم نہیں کہتے یار یہ بات ہو گئی اگر کہیں پہلے سے مجھے پتا چل جاتا تو میں کوئی اہتمام کرتا میں بچ ہی جاتا تو رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے یہی کہلوایا یہی کہ ان سے کہہ دو اگر کہیں میں غائب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی دکھ نہ آتا کوئی پریشانی نہ آتی کوئی مجھے فریب نہ دے سکتا کوئی مجھے دھوکہ نہ دے سکتا کوئی میرے سامنے غلط بیانی نہ کر سکتا صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلے کے موقع پر فرمایا دو آدمی آ اپنا جھگڑا لے کر جب آ نہ تو جی ہمارا یہ کیس ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو پہلے ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبردار کر دیا پر دیکھو بھائی تم لوگ میرے پاس اپنے فیصلے لے کے آتے ہو میں بیان سنتا ہوں میں بیان سنتا ہوں اب بیان سننے کے بعد میں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے پر میں ہو سکتا ہے میں اس آدمی کے حق میں فیصلہ دے دوں جو غلط بیانی کر رہا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے اس کی چرب زبانی کے لحاظ سے زبان کی تیزی اور تراری کے انداز کو دیکھ کر میں فیصلہ اس کے حق میں دے دوں اور وہ اس کا حق نہیں ہے فرما یہ نہ سمجھے کہ اب یہ میرے حق میں جائز ہو گیا ہے نہیں وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا لے کے دارے جائے گا اب اس کی مرضی ہے خط چھوڑ لے یا رکھ لے اس وقت آپ نے فرمایا تھا انما انا بشاور میں ایک بشر ہوں میں ایک انسان ہوں میں تمہاری باتیں سن کر کسی کے بیان سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اس میں آج ہمارے لیے قرآن حدیث چونکہ ہر دور کے لیے ہے ہمارے لیے بھی سبق ہے میرے بھائیوں ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ جو کام کرنا ہوتا ہے اندر خود احساس ہوتا ہے کہ یہ کام غلط لگتا ہے یہ اچھا نہیں ہے مگر پھر مولویوں کے پاس چکر شروع ہو جاتے ہیں اس مولوی کے پاس یہاں دیکھا کہ اپنے ذہن کی بات نہیں بنی پھر دوسرے مولوی کے پاس پھر تیسرے مفتی کے پاس پھر فلاں کے پاس یہ تلاش کہ کاش کہیں کسی مولوی کسی حافظ کسی مفتی کی زبان سے یہ بات یہ جملہ تھوڑا سا نکل آئے کہ چل یار خیر ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو میں کہنے کے لیے ہو جاؤں گا فلاں مولوی نے کہا جی جائز ہے فلاں مفتی نے کہا کہ جائز ہے یہ ہے کہ نہیں حال میرے بھائیوں یہ حال اکثریت کا ہے مگر آپ کو بات میری سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اکثریت نے گٹنے پکڑے ہوئے ہیں دیکھو سب اکثر یہ نظر آ رہے ہیں گٹنے پکڑ کے اپنے خیال میں جسم تمہارے یہاں ہے پر پتہ ذہن کہاں ہے آپ کے میرے بھائیوں توجہ کرو بات بڑی یہاں عرض کر رہا ہوں اللہ عقیدے درست کرنے کی توفیق فرمائے اللہ نے قرآن مجید میں کہلوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں دو تین مقام پہ اللہ نے فرمایا نبی قل ان لوگوں سے کہہ لو لا میں غیر نہیں اللہ نے قرآن میں کہلوایا اور صحیح بخاری میں حدیث ہے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام بیان کرتی ہے کہتی ہیں لوگوں جو تم میں سے کہے او لوگوں جو تم میں سے یہ کہے کہ انا محمدن صلی اللہ سے کہو کہو صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے کہلواتا ہوں تاکہ تھوڑی سی یہ سستی دور ہو جائے آپ کی کہاً ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں سے یہ کہے جس کا یہ خیال بنے جو کہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کیا کہ ان محمد بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں وہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور خود ہی جھوٹ نہیں بول رہا فقط کدبا اللہ؟, اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اللہ پر اللہ پر جھوٹ بولتا ہے کیوں کہ اللہ نے تو قران مجید میں سورہ النمل کے اندر 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ نے اعلان کروایا ہے قل یاعلم من في السماوات والارض الغیبا الا اللہ وما يشورون ايان يبعثون کہہ دو کہہ دو اعلان کر کے کہہ دو قل کہہ دو لا یعلمو من فی السماوات و من فی الارض جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے نہیں جانتا ان میں سے کوئی بھی غیبہ غیب کو اللہ سوائے اللہ کے سوائے اللہ کے کوئی جانتا کوئی نہیں غیب جانتا جن کو تم سمجھتے ہو تمহারে متعلق تو دور کی مات ہے وما يشورون ايان يبعثون ان کو تو خود اپنے آپ کا بھی پتا نہیں کہ دوبارہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں خبر ہی نہیں ہے ان کو تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوکے میں آئے فریم میں آئے انہوں نے غلط بیانی کی اپ نے 70 روانہ کر دیے پھر 10 وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے یہ حالات تھے کہ جن حالات میں اللہ رب العزت نے یہ آئے تھیں اتاری اور فرمایا دینا آمانو اے ایمان والو ایمان کا دعویٰ کرنے والو خود کو چ رہو ہوشیار رہو محتاط رہو اپنا دفاع مضبوط کرو اسلحہ جتنا بنا سکتے ہو بناؤ اور پھر اس کے بعد فرم فرو صبات گروہوں کی شکل میں نکلو او انفرو جمعہ یا سب مل کر نکلو جیسے جیسے حالات ہوں اس کے مطابق اب گھروں میں نہیں بیٹھنا بلکہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے پر یہ کام کون کرے گا جو ایمان والا ہوگا جو ٹھیک ہے نا جو ایمان والا ہوگا وہی کرے گا آج ہمارے بھائی ہم سب پریشان ہیں پریشان ہیں اور اکثریت کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے افغانستان پاکستان عراق کشمیر کے حالات کو دیکھ کر ہیں بے نماز عقیدے درست نہیں ہیں داڑھی منہ پہ نہیں گھروں میں ٹی وی اور شادیاں ہندوؤں کی تہذیب میں رسموں میں اور لباس اپنے گندے کافروں والے مروبیت اس قدر کے حساب ہی نہیں لیکن ان حالات کو دیکھ کر چونکہ مسلمان ہے کلمہ پڑے ہوئے ہے اس لیے کہتا ہی اب تو جی بس ایک ہی بات ہے کہ ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس آنی چاہیے اس ٹیکنالوجی پر اعتماد ہے اس پر بھروسہ ہے بھائیو اگر یہی بات ہے تو بتائیے مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے کیا مسلمانوں کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے کیا ایٹم بم نہیں بنا لیا کیا اسلحہ سارا قسم کا موجود نہیں ہے مگر میرے بھائیو یہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے مگر اس پر اعتماد نہیں اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی اندر ایمان چاہیے ایمان جب تک ایمان ہوگا تو تب آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی کام آ جائے گا اور اگر ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑا میزائل ایٹم بم بھی کام نہیں آئے گا پاکستان کے پاس ہے نا سارا کچھ مگر ہاتھ کن کے ہیں بے ایمانوں کے منافقوں کے غداروں کے کافروں کے غلاموں کے ہاتھ ہیں اس لیے انہوں نے تو سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے ایمان کی ایمان اگر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اسلحہ بھی بنے گا طاقت بھی آئے گی سب کچھ ہو جائے گا اور پھر اللہ کہتے ہیں جتنا کچھ تمہارے پاس ہے نا امکانی حد تک بس وہ لے کر تم نکلو بھائیو غزوائے بدر میں کیا تھا مسلمانوں کے پاس خالی ہاتھ تھے رسول اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑیاں باز کو دیں وہ چھڑیوں نے ہی تلواروں کا کام کیا یہ کیا ہے یہ سبق ہے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اپنے اسلحہ پر اپنی تعداد پر نہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا آج ہمارے بھائی سارے کے سارے ان چیزوں پر پھر تعداد پر نہیں جی لو یہ کیا مسئلہ ہے چار چار جاتے ہیں کشمیر میں چار چار پانچ پانچ جاتے ہیں اور ادھر آگے سے لاکھوں کی فوج ہے ان کے پاس توپے ہیں ان کے پاس کیا ہے یہ تو نہیں جی بس ایسے ہی لگتا ہے خودکشی ہی ہو رہی ہے اتنی بڑی بات ان اللہ کے بندے مجاہدوں پر جو اپنی جان لے کے جا رہے ہیں خودکشی کیوں کر رہی کہ وہ پریشان ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں وہ حالات سے جو ہے نا پریشان ہے کیوں ہی خودکشیاں یہی ہوتی ہیں نا کہ بھوکے مر رہے ہوں نوکری نہیں مل رہی عزت نہیں ہو رہی یا پھر آج کل زیادہ تر کہ لڑکی لڑکا محبت میں ناکامی دیکھتے ہیں تو خودکشی کشی کر جاتے ہیں اللہ اکبر ہمارا میڈیا بھی کافروں سے مروب ہو کر اللہ کے ان مجاہد بندوں کی فدائی کاروائیوں کو خود حملہ لکھتے ہیں یہی لکھتے ہیں یہی بیان کرتے ہیں اللہ کے بندوں سوچنا چاہیے خیال کرنا چاہیے یہ خود کشیاں نہیں ہیں یہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور اپنا مان فدا اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا میدان میں جہاد ہو رہا ہو سارے ساتھی شہید ہو گئے کچھ بھاگ گئے ایک آدمی مجاہد کھڑا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ میں اکیلا میدان میں دشمن سر پہ ہے سارے کچھ شہید ہوئے لاشے پڑے ہیں اور کچھ ادھر ادھر ہو گئے ہیں بھاگ گئے ہیں میں اکیلا اب کیا کروں فرمایا وہ کیا کروں کہتا ہے بس نہیں کرنا کیا ہے میں اپنی جان لڑاتا ہوں اللہ کی با اللہ کے راہ میں میں لڑتا ہوں میں ٹکراؤں گا ان کے ساتھ فرمایا جب وہ یہ ارادہ پروگرام بناتا ہے اللہ اس مجاہد بندے پر فرشتوں میں فخر کرتا فخر کرتا ہے اللہ فخر کرتا ہے اور جس وقت یہ اکیلا ہی جا کے ٹکراتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ عرش پہ مسکرا دیتا ہے اس کو دیکھ کر اللہ ہنس دیتا ہے مسکرا دیتا ہے اور ایک حدیث میں ہے جس سے جس کو دیکھ کر اللہ مسکرا دے ہنس دے وہ کبھی بھی عذاب میں جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا اللہ اکبر بھائیو صحابہ کی ایسی کاروائیاں ہمارے سامنے ہیں ایک ایک دو, دو کر کے گئے فوجوں میں کود گئے رومیوں کی فوجیں تین لاکھ ادھر سے مقابلہ ہے نسبت نکالیے کیا بنتی ہے اللہ اکبر کتنے آتے ہیں ایک ایک کے مقابلے میں ہاں اللہ نے یہی فرمایا پرانے مجید میں جب ابھارا ترغیب دی فرمایا یا کہہ دج کے اللہ آج میں ضروری اخوا رہا کیوں میون کئی سوتے نظر آ رہے ہیں میں پریشان ہو رہا ہوں عبداللہ تو بھی سو رہے بیٹھا اللہ اکبر میں پریشان ہو رہا میں قرآن پڑھنا جا رہا ہوں تھی سو رہے ہو اللہ اس لیے جاگو جاگو اللہ کے بندو تھوڑا سا وقت ہے اب باری قریب آ رہی ہے باری آغاز ہو گیا ہے باری کا تو کہتے تھے نا نہیں باری معائنہ ٹیم آ چکی ہے آپ کے اسلحہ فیکٹریوں کا معائنہ شروع ہو گیا ہے آغاز ہو گیا ہے باری کا آغاز یہی آغاز عراق کا بھی اسی طرح سے ہوا تھا وہاں بھی اسی طرح معائنہ ٹیمیں جاسوس سے جاسوس آئے تھے اس شکل میں جاسوس جو چپے لگا گئے تھے کہ کہاں کہاں میزائل بط... میزائل لگے گا کہاں چپے لگا گئے تھے بالکل یہی کام اب یہاں ہو رہا ہے تو اللہ کے بندو سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا یا نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں میں ہر جمعہ ہر درس میں آپ کو کیوں یہ بیان کرتا ہوں یہ باز میرا کیوں ہوتا ہے کہ یہ معمولی نہیں اللہ رب العزت نے خاص ڈیوٹی کے طور پر فرمایا میرے نبی ہر مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ اللہ کی توفیق سے مومن ہیں ایمان والے اللہ کہتے ہیں میرے نبی ہر رز ہر رز ترتیب دو شوق دلاؤ بھارو جذبہ پیدا کرو کھڑے کرو کھڑے کرو اللہ جی کن کو فرمایا الم ایمان والوں کو کھڑے کرو ایمان والوں کو اللہ جی کائے پہ کھڑے کرو نمازیں پڑھتے رہے حج کرتے رہے زکاتے دیتے رہے تو کر رہے فرمایا الک کافروں کے خلاف لڑنے پر ان کو کھڑے کرو بھارو جب تک یہ لڑائی قتال میں نہیں آئیں گے ان کی نمازیں حج زکات بھی کام نہیں آئیں گی اللہ کرتے تھے نا صحابہ یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ کرتے تھے لیکن فرمایا ان کو کہو ان کو ابھارو ان کو تیار کرو اللہ جی کیسے بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں ابھی تو چند ایک ہیں یہ آئے آئی ہے تو بالکل تھوڑے تھے صحابہ مسلمان منافقین اندر بڑا کام کر رہے تھے اللہ جی یہ تو بہت تھوڑے ہیں فرمایا تھوڑوں کی فکر نہ کرو میرے حکم پر عمل کرو مل کو سواب رونا یہ میں آئی تم میں سے بیس آؤ میدان میں ڈٹ جاؤ بیس آدمی نکل کے آؤ میدان میں آ جاؤ ان کا میدان میں بیس کا میدان میں آ کے کھڑے ہونا ان کا کام ہوگا دو سو کافروں پر غلبہ دینا میرا کام یہ ہے وہ کم میرا اور اگر تم میں سے سو آ جائیں سو میدان میں سا پکے رہیں پکے ڈگمگائے نہیں ڈولے نہیں میدان میں آ جائیں تو اللہ کہتا ہی الفا من ہیں کفارو ان کافروں کے ہزار پر غالب آئیں گے اصول یہی ہے اصول اصول یہی اللہ نے دیا اصول فرمایا اتنے ایسا ہونا چاہیے ایسا لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے تخفیف تو کر اصول یہی ہے مگر مسلمانوں کی حالت کو دے کر اللہ نے تخفیف کر دی فرمایا الان خفف اللہ عنکم وعلمان نفیکم ضعفا فائیکم ملکم میاتم سابراتون یغلبون میاتین وائیکم ملکم مکم ملکم الفون یغلبون الفین بی اذن اللہ واللہ سوامی اللہ نے تمہاری کمزوری جان کر الیم ان فیکم اللہ کو پتہ ہے تمہارے اندر کمزوری ہے کمزوری ہے اس لیے اللہ نے تخفیف کر دی ہے اب تخفیف کا معنی یہ ہے کہ اگر تم میں سے تم میں سے 100 ہوں گے کافر 200 ہوں گے تو یہ 100 ان 200 پر غالب آئیں گے اگر تم میں سے 1000 ہوں گے کافر 2000 ہوں گے یہ 1000 ان پر غالب آئیں گے اس تخفیف کا معنی یہ ہے کہ جب یوں ایک اور دو کی نسبت ہو اب کسی مسلمان کو میدان چھوڑنا جائز نہیں اگر چھوڑے گا تو گناہ گار کہلائے گا گناہ گار تصور ہوگا تو یہ اللہ رب العزت نے اصول دے دیا فرمایا یا ایھا الذين ایمان والوں خود ہی کو ایمان ہونا چاہیے ایمان پہلے ایمان درست کرو ایمان کی پختہ ہو جائے فتا کامیابی دینے والا کون ہے اللہ نتیجے کہاں نکلیں گے نتیجے دنیا میں ہم نے دنیا سامنے رکھی ہے دنیا کہ یہی نتیجے آئے ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کا غلبہ بس یہی ہے کہ دنیا میں فتح ہو جائے فتح ہو جائے اللہ کہتے ہیں من تم ہو تم تو رید دنیا تمہارے سامنے دنیا کا ساد و سامان ہے واللہ اللہ الاخرہ اللہ کے سامنے تو تمہاری آخرت ہے آخرت اللہ اکبر یہ دنیا زندگی ہمیشہ کی نہیں یہ تو امتحان گاہ ہے یہاں نہیں رہنا یہاں سے جانا ہی جانا ہے اصل حقیقت آگے نتیجے وہاں نکلنے ہیں وہاں نتیجے آئیں گے سامنے اس لیے تم دنیا کو سامنے نہ رکھو اپنی آخرت کو سامنے رکھو اپنا عقیدہ صحیح کرو ایمان درست بناؤ کہ اللہ کے سوا کوئی شے بھی کام آنے والی تعداد اسلحہ پیر فقیر زندہ مردہ چھوٹے بڑے نہ کوئی کام نہیں آتا اگر کام آتا ہے موقع پر تو کون اللہ اللہ کام آتا ہے ایمان ہو ایمان پھر اپنے چوکنے ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ اپنا اسلحہ جتنا بھی ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لو پھنتے رو سوباتم اس کے بعد شوبات سبات ان, ان کی جمع ہے گروہوں کی شکل میں نکلنے کا موقع آئے تو گروہوں کی شکل میں نکلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے میدان بدر غذبۂ بدر سے پہلے بڑی بڑی کاروائیاں گوریلا آٹھ آتی ہیں آٹھ گروہ بیج رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائیوں کے لیے انہوں نے کاروائیاں کی یہ گوریلا کاروائیوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے دشمن کی طاقت کمزور پڑتی ہے دشمن پریشان ہوتا ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے مسلمانوں کا نقصان کم ہوتا یوں گروہوں کی شکل میں نکلنا ہو تو تب نکلو اب ان پھر یا پھر اگر اکٹھے مل کر نکلنے کا موقع آئے تو پھر مل کر نکلو جیسا بھی موقع آئے گھروں میں نہیں بیٹھنا گھروں میں نہیں بیٹھنا پیچھے نہیں ہٹنا تیاری مکمل رکھو چکنے رہو چکنے چکنے رہو کس کے لیے اللہ کے دین کے لیے دین کے غلبے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے رہو یہ نہ ہو کہ دشمن گھر پہ آئے تو کیا کرو جی سر نیچا کر دو آنکھیں نیچی کر لو بند کر لو آنکھیں بند کر لو جب کہ آپ میں سے میرا خیال ہے کوئی تھوڑی سی بھی غیرت رکھنے والا آدمی اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا کہ کسی کے گھر پر اس کو لوٹنے کے لیے ہو بھی وہ نوجوان ہمت اس کے اندر ہو اس کے گھر کو لوٹنے کے لیے گھر کی عزت بہن بیٹی کی پامال کرنے کے لیے کوئی لٹیرا کوئی ڈاکو آ جائے وہ اس کو کہے کہ اچھا تو یہاں کھڑا ہو جا یا میں سر نیچا کر دیتا ہوں آنکھیں جھکا لیتا ہوں جو جی چاہے تیرا کر لے یا یہاں ذرا کھڑا ہو جا میں اندر سے چھری لے آؤں میں اندر سے کلاشن لے آؤں کیوں نہیں کہے گا کوئی اگر وہ ایسا کرے گا تو دشمن اپنا کام اس کو بھی باندھ لے گا اور اس کے بندے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر کو بھی لوٹے گا اس کے گھر کی عزت عزمت کو بھی پامال کرے گا اور یہ سوائے بے بسی کے آنسو بہانے کے اور کچھ کر سکے گا نہیں ایسا ہی ہوا میرے بھائیوں افغانستان میں کشمیر میں ایسا ہی ہو رہا ہے اب میں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ہاں ایسی رپورٹیں اور خبریں بھی آئی کہ جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ہیں ماحول یہ بن گیا حالات یہ ہیں یہ تو کہتے تھے آزادی دلوانے کے لیے ہم آئے ہیں ہم امن دلوانے کے لیے یہ تو عزتیں لوٹ رہے ہیں پھر انہوں نے اپنا اسلحہ تھاما پھر مقابلہ کیا اور یہ کہہ کر مقابلہ کیا کہ اب اگر جو کچھ میرے گھر میں ہوگا میری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہوگا آنکھوں کے سامنے میرے بھائیوں برداشت کون کرتا ہے اس لیے یہ سوچ کے پہلے یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں ہو جائے حکومت اعلان کرے ساری پارٹیاں کٹھی ہوں تب جب دشمن میرے بھائیوں سر پر آ جائے تو ان میں سے کوئی بات بھی نہیں دیکھی جاتی اب مقابلہ ہے مقابلہ ٹکرا جا اور اپنی جان دے جب آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے جان دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے گھر کو بھی بچاتا ہے اس کی عزت کو بھی اللہ بچاتا ہے اللہ کے وعدے ہیں اللہ بچاتا ہے لیکن جو آدمی ایسا نہیں کرتا وہ خود بھی جکڑا جاتا ہے پھر اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے سارے منظر اس کو دکھا سارے منظر اللہ دکھاتا ہے اس کو آنکھوں کے سامنے اس لیے اللہ نے فرمایا گھروں میں نہیں بیٹھ رہو فن فرو سباتم اومیوا کرنے کا کام یہ ہے کرنے کا ہاں سب سے پہلے کچھ ذرا خیال بھی رکھنا ہوگا اپنے اندر کا بھی خیال رکھنا اپنے اندر کے سے آدمی اس کا تو خیال کر لیتا ہے لیکن اندر کا دشمن جو ہے کا پتہ نہیں چلنے دیتا پتا نہیں چلنے دیتا وہ بڑا مزل ہوتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے اس سے خبردار رہنا کیا یہ دوسری آیت ہے جو چار آیتیں آپ کے سامنے پڑی پہلی آیت سنائی اب اگلی آیت فرمایا بھائی نصابت کم مصیبت کالا کدا نام اللہ علیہ ازلم مین کم مین کم لفظ ان تاقید تحقیق یقیناً بے شک مین قوم مین قوم تم ہی میں سے مسلمانوں تم ہی میں سے تمہارے ساتھ کلمہ پڑھنے والے نمازیں پڑھنے والے روزے رکھنے والے حج کرنے والے زکاتے دینے والے جہاد کے کئی معاملات میں ساتھ ساتھ چلنے والے مین قوم مین قوم تم میں سے تم سمجھو گے کہ یہ تو ہمارے ساتھی ہی ہیں لیکن لا بنا وہ بھی ضرور جہاد سے پیچھے رہے کریں گے دیر کریں گے حافظ ابن کثیر علیہ الرحمٰن نے بیان کیا ہے کہ ایک تو ہے خود پیچھے رہنا یہ ایسے ہیں کہ جو خود پیچھے نہیں رہتے لفظ یہ نہ لملا یوبتے ان یوبتے ان اس میں ہے کہ خود بھی رکتے ہیں اوروں کو بھی جہاد سے روکتے ہیں اوروں کو بھی روکتے ہیں German La yobtayannah مسلمانوں تم ہی میں سے ہوں گے تم ہی میں سے میں کُ 없는 تم ہی میں سے ہوں گے Laman ایسے لوگ tort la yobtayannah جو خود بھی روکیں گے اوروں کو بھی بہانے بہانے سے روکیں گے کوشش کریں گے روکنے کی تم نے خبردار رہنا ہے خبردار خبردار رہنا ان سے خبردار ان کی باتوں میں نہیں آنا جہاد سے رکنا جہاں سے نہیں رکنا جہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا آ جا کے یہی ہوگا نا کہ جان جانی ہے وہ تو پھر بھی وہ یہاں پیچھے رہ جاؤ گے پھر بھی جائے گی منافقوں نے ہی کہا تھا نا کہ کاش لو یہ غزوہ ہوتے میں شہید ہونے والے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوگر گل ستر یہ اگر ہماری مان لیتے تو آج مارے نہ جاتے مارے نہ جاتے اللہ کہتے ہیں فدرا ہوا نام سو سے اچھا جب تمہاری موت آ رہی ہے تو تم ذرا اپنی موت کو اپنے آپ سے تو ذرا دور کر کے دیکھ لو تم بچ جاؤ گے تم نہیں بچو گے یہ تو پھر بھی آنی ہے اس لیے ان سے خبردار رہنا وہ روکیں گے رکیں گے اور اوروں کو بھی روکیں گے بہانے بہانے سے روکیں گے مگر تم نے ایمان والوں مخلص ساتھیوں مجاہدوں ان کی باتوں میں نہیں آنا ان کی نہیں ماننی اللہ جی علامت کیا ہے نشانی کیسے پہچانے جائیں گے یہ کیسے پہچانے جائیں گے فرما نشانیاں تو بہت ساری ہیں مگر ایک نشانی علامت ان کی میں تمہیں بتلائی دیتا ہوں کہ صابت صابت اپنے میں سے جو ہوئے کیسے پہچانے جائیں گے کہ یہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں فرمائنا صحابت گم مصیبہ مسلمانوں مجاہدوں تمہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا تم زخمی ہو گئے میدان میں کام آگے شہید ہو گئے یا تمہیں شکست مل گئی کوئی مصیبت پریشانی تمہیں پہنچی تو پھر یہ یہاں قالا یہ جو تم ہی میں سے رکا ہوا جہاد سے اوروں کو روکنے والا کالا کہے گا کہے گا, کیا کہے گا قد انام اللہ علیہ اضلاع شہیدا بھائی بڑا اللہ کا انعام ہوا اللہ کا فضل ہوا شکر ہے اللہ کا میں نہیں تھا ان کے ساتھ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو آج میرے سے بھی یہی بنتا میرا بھی یہی حال ہوتا میرا بھی یہی حال ہوتا شکر ہے میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا عبداللہ ابن و نے جب سنا نا پیچھے ستر مارے گئے زخمی ہو گئے باقی وہاں کہنے لگا کہ شکر ہے ہم واپس آ شکر ہے ہم واپس آ نہیں تو ہم سے بھی پتہ نہیں کون کون مارا جا یہ ہے کہ جب حادثہ پیش آ جائے سختی آ جائے لیکن اس کے مقابلے میں ولانا صابق فضل ولا صابق فضل سے مراد ہے فتح کامیابی کامرانی غنیمت کا مال اگر تمہیں فتح, فتح نصیب ہو اللہ فضل و احسان فرمائے تمہیں کامیابیاں نصیب ہو جائیں اللہ اپنی رحمت سے فتح نصیب فرما دے تو فرمایا پھر یہی کہیں گے لن پھر یہ کہیں گے کیا کہیں گے یا تمی تو مافوزی اور اللہ نے ساتھ انداز بھی بیان کر دیا کہ کس انداز میں کہیں گے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم میں سے کوئی رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں گھروں میں محلے والوں میں جانتے سے ہوتے ہیں ساتھ ہی ہوتے ہیں ساتھ ہی ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ آیا کہ اس میں کسی کو کوئی کامیابی نظر آ گئی اور کامرانی نظر آ گئی کوئی فتح مل گئی کوئی نعمت مل گئی تو پھر پتہ انداز کیا ہوتا ہے اس انداز میں بات کرتا کہ جیسے بچارہ اجنبی تھا باہر سے آیا تھا اس کا کوئی تعلق واسطہ ان کے ساتھ تھا ہی نہیں اور یہ جانتا بوجھتا ہی نہیں تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس انداز میں کہتا ہے کاش کے میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آج یہ سارا کچھ مجھے بھی ملتا مجھے بھی ملتا بالکل یہی نقشہ اللہ نے ایسے کمزور ایمان والے اور منافقین کا پیش کیا ہے جو جہاد سے رکتے اور بہانوں سے دوسروں کو روکتے ہیں اگر حادثہ پیش آ جائے مسلمانوں کو تو خوش ہوتے ہیں اپنی جان بچ گئی ہم بچ گئے دنیا ہی سامنے ہے اور اگر اللہ فتح دیتا ہے ان مسلمانوں کو تو اس انداز میں گویا کہ اس کے اور ان مسلمانوں کے درمیان میں کوئی تعلق واسطہ کوئی دوستی کوئی جان پہچان تھی ہی نہیں اس انداز میں کہتا ہے <سلام> یا لئی تنی کن تم آئے کہیں کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جو کامیابی غنیمت کا مال ان کو مل رہا ہے آج مجھے بھی ملتا یعنی دونوں صورتوں میں دنیا اس کے سامنے ہے دنیا یہ کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ آخرت میں وہاں تو ملنا ہی نہیں کہ پیچھے رہ گیا پیچھے رہ گیا وہاں کیا ملنا اب یہ ہے کہ یہ غنیمت کا مال لے رہے ہیں عزتیں بن گئی ان کی اللہ نے کیسے عزت بنا دی ہے کاش کہ میں بھی ہوتا ان کے ساتھ تو میں بھی آج یہ عزت پاتا یہ غنیمت کا مال مجھے بھی ملتا میرے بھائیو اللہ نے یہ یا اللہ دینہ منو کہہ کر یہ بات ہمیں ہمارے سامنے بیان کی ہے یہ ہدایات اللہ نے مسلمانوں کو دی ہیں کہ جب تم نے حالات تمہارے ایسے ہو جائیں تو پھر سر نیچا نہیں کرنا آنکھیں بند نہیں کرنی بھلے اکیلے اکیلے ہی ہو اپنی اپنی جگہ پہ چکننے رہنا ہے ہوشیار رہنا ہے اور جو بھی تم سے ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق کھڑے رہنا ہے اس کے بعد فرمایا کیا ہوگا سب سے پہلے یہی ہوگا کہ جان چلی جائے گی جان چلی جائے گی یہی ہوگا مال چلا جائے گی تو پھر بھی جانا ہے پھر بھی اس لیے اگلی آئے جو چوتھی ہے اللہ فرماتے یشر حیات دنیا بل آخرا جو بننے والوں مارکیٹیں بنانے والوں کئی کئی منزل پلازے بنانے والوں جو یہ کام کیا کرتے ہیں وہ کبھی اللہ کی راہ میں لڑ سکتے نہیں اللہ کی راہ میں لڑے گا بس وہ جس نے آخرت پر اپنی دنیا کو بیچ ڈالا قاتل سبینہ یشریات آج چیختا ہے بش بھی چیختا ہے امریکہ رپورٹ دیتا ہے کہ تمہارے ہاں جو دینی مدارس ہے سب سے زیادہ ان دینی مدارس سے طلبا جو ہیں وہ جہاد میں آتے ہیں میدان میں وہ آ رہے چیختا ہے چیختا کیوں ان کے سامنے پروگرام کیا ہوتا ہے اللہ اللہ کا دین آخرت ہوتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں گئے ہوتے ہیں کل کے نوائے وقت میں یہ باتیں موجود ہے امریکہ چیختا ہے دینی مدارس تمہارے دینی مدارس اور کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں تمہارا پروگرام کیا ہوتا ہے یہ کروں اتنے نمبر لوں فلاں کالج میں فلاں یونیورسٹی میں فلاں محکمے میں فلاں یہ، یوں نوکری ملے گی وہ ملے گا وہ ملے گا تمہارے سامنے دنیا تم نہیں لڑ سکتے اللہ کہتے تم نہیں لڑ جن کے پروگرام اتنے اونچے اونچے ہو دنیا میں وہ کبھی اللہ کی راہ میں لڑ سکتے نہیں لڑے گا کون فلی فی اللہ اللذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ لڑے گا وہی جو آخرت پر اپنی دنیا کو بیچ چکا ہو بیچ دنیا کی زندگی فروخت کر لی اس نے اخرت کا سودا ہے آخرت کا اللہ کہتے ہیں نا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بثمن لہم الجنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا اللہ کے نبی آپ کے دعوت کی قب کو قبول کر تو ملے گا کیا آپ نہیں فرماتے تھے بادشاہی مل جائے گی نوکری مل جائے گی رشتہ ہو جائے گا فلاں فلاں یہ نہ آپ فرماتے ملے گا تو الجنہ جنت ملے گا, جنت ملے گا جنت ملے گا جنت بھائیو جنت کے سودے جنت کے سودے لگاؤ اللہ کے ساتھ ان اللہ ہشترام المو میں نینا جو ایمان والے ہیں ان کے تو اللہ کے ساتھ سودے ہیں ہوں والا ہوں کہ ان کے جان جو اللہ ہی نے دی ہے ان کا مال جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اللہ کا ایسا کنٹرول ہے ایسا اللہ کا اس پر قبضہ ہے کہ جب جان لینے پہ آئے گا تو دم نہیں مار سکے گا اللہ جان لے جائے گا جب تیرا مال اللہ لینے پہ آئے گا تو کچھ نہیں کر سکے گا اللہ لے جائے گا اس لیے ایمان والے خوشی کے ساتھ کہ اللہ میری جان میرا مال تیرے لیے اس کے بدلے میں تو نے جنت جو بنایا ہے وہ میرے ل جنت کے سودے لگاؤ دنیا گزارے کی رکھو دنیا گزارے کی ایک ساتھی بزرگ ہمارے بہترین مثال دیا کرتے تھے کہ آخر دنیا میں آ جائے مجبوری ہے نا مجبوری ہے دنیا میں آ جا گئے مگر اس مجبوری تو اسی طرح مجبوری جیسے ہر آدم کو لٹرین میں جانا پڑتا کیونکہ جانا پڑتا ہے نا مجبوری جو لٹرین میں جانا ہے مگر کوئی لٹرین میں دل لاتا نہیں نا لگاتا کوئی نہیں دل لگاتا کوئی نہیں چارہ سب یہیں ڈیرا لگا لوں یہی پہ رہنا شروع کوئی کسی کو کچھ دیر لگ جائے باہر والے کہتے ہیں پتہ نہیں یار کتنی سخت قبض ہوئی ہے اتنی دیر ہو گئی ہے کہ نہیں یہ بات ہے. اس لیے اتنی مجبوری رکھو دنیا کی دنیا میں دل نہ لگے ہماری منزلیں آگے ہیں ہماری منزلیں بہت آگے ہیں سفر بڑا طویل ہے میرے بھائیو جان مال کی قربانی اللہ کہتے ہیں جن کا سودا ہو جاتا ہے وہ پھر صرف نماز روزے پر اکتفا نہیں کرتے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں میں آتے اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اب آگے ہے یقتل پہلے ہے یغلب بعد میں ہے ہمارا ذہن ہے کہ یغلب غلبہ پہلے ہو اور شہادتیں بعد میں ملیں اللہ کہتے ہیں شہادتیں پہلے ہیں غلبہ بعد میں اس پر پھر انشاءاللہ عرض کریں گے آج کے خطبے کی گزارش یہی ہے میرے بھائیو اللہ ایک ایک ایمان والے فرد کو ہوشیار رہنا چکنہ رہنا کھڑے ہونا تیاری کرنا اسلحہ بنانا اسلحہ بتائیے ہم میں سے کس کس نے اللہ کی رضا کے لیے میدان میں جانے کے لیے اسلحہ بنایا اسلحا چلانے کی کوئی ٹریننگ ہو اللہ اکبر میرے بھائیوں میں پوچھ لوں اگر کتنے ہیں ساتھی جنہوں نے دورہ صفحہ کیا ہے جو ابتدائی ٹریننگ ہے اسلحہ سیکھنے کی ابتدائی اکیس دن کی تو میرا چند ایک افراد وہ بھی شاید ادھر ادھر سے آئے ہوئے سو نکلیں گے ورنات سریت اللہ کہتے ہیں ایمان والو کھڑے ہو وہ تیاری کرو ہماری تیاری ہے کیا میرے بھائیوں جہاد کو پارٹ ٹائم کے لیے نہ ہمارا یہ نا دنیا سے اگر کوئی بچ جائے طلبہ ہیں سکولوں کالجوں کے جی چھٹیاں آئیں گی تو جائیں گے ہمارے ہاں ساتھی احباب دکاندار جی کو دکاندار جب ذرا گاہ کی کم ہوگی نا کسی کو بٹھائیں گے وہ بھی کسی کو بٹھائیں گے تو جائیں گے اللہ اکبر یہ نا کہ جو اضافے کا ٹائم ہے وہ دیں گے اللہ کو صحابہ کرام جن کو اللہ نے یہ سب کچھ دیا میرے بھائیوں وہ سارے کے سارے بڑے سے لے کر چھوٹے تک بچے بوڑھے سب کے سب جہاد کو اصل دین سمجھ کر اپنائے ہوئے زیادہ ٹائم اس کے لیے تھا جس کو اجازت ملتی تھی یہ ادھر جا وہ ادھر جاتا تھا جس کو اجازت ملتی تھی تو گھر میں رہ وہ گھر میں رہتا تھا جس کو اجازت ملتی تھی ماں باپ کے پاس رہنا وہ ماں باپ کے پاس رہتا تھا ورنہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے سامنے جہاد میں نام لکھوائے ہوئے کوئی ایک صحابی کا نام لے دو کسی ایک صحابی کا کہ اس نے کسی جہاد میں اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہو اور وہ پیچھے رہا جو پیچھے رہے تھے سستی سے سستی سے ان کا حال کیا ہوا تھا پھر ان کی بھی توبہ ہوئی تھی میرے بھائیو اس لیے بھائیو اس کو اصل زندگی کا اصل اثاثہ سمجھ کے جہاد کو اس میں حصہ لو ورنہ اب باری آنے کو دیر پھر عرض کرتا ہوں باری آنے کو دیر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سر نیچا کر دو مذاکرات کی دعوت دینے آ جاؤ ہم سے بات کر لو ٹیبل ٹاک ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے فرمایا نہ ایسی نہیں کھڑے ہو وہ میدان میں لیکن آج یہ ہے کہ پہلے دیکھو وہ واجپائی خود کہتا ہے سری نگر میں آ کے کہتا ہے میں مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں جب ادھر پہنچتا ہے تو انکار آتا ہے یہ بے ایمان ہمارا جمالی کہتا ہے واجپائی اگر نہیں آتا تو میں خود جاتا پورا پروگرام ہے پاکستان کو پورا پروگرام حوالے کرنے کا یہ میرے بھائیوں کافروں کے ایجنڈے پہ ہمارے یہ حکمران کام کر رہے ہیں انہوں نے سارا کچھ ان کو دیا ہے اور دے رہے ہیں اگر بچنا ہے پوری قوم پوری قوم جب حکمرانوں کو پسند نہیں کرتی تو پھر ان کے لیے یہ کہ پوری قوم عمل جہاد میں کھڑی ہو جائے آ جائے تیاری کرے کہے کہ جاننے دیں گے مگر ہم کافروں کو یہاں گوارا نہیں کرتے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق تھا پر مارے مما آج اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير و خير ال الحديد هدي محمد ص الله عليهه ووسلم والشرلوور محداطاتها وكل محداثاتٍ بناها وكل بذات غنا وكل دنا في النار اللهم صلي على محمدٍ وعلى علىال محمدٍ كما صط على براه م معالبراهإك حمييد مجيد الله مبارك على محمدٍ معال محمدٍ كما بارت على براه م معال مبراه وإنك حمييد مديد اللهم ربناادنا في الدنيا حسسن في الآاف حنقناذا وَقِنَا اللهم النَّارِ في مربنا ومررض المسلمين الله مش في مرجنا ومررض المسللمين اللهم مقها جااتنا ح جاات المسلين الله منصور الإسلام وال المسللمين الله عز الإسلام وال المسلين الله منصور جهذا وال المدااهدينين الله مننص المجااهدينين في كل عزیزان و افتح لهم فتحا قريبا اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر الكفار والمنافقين اجمعين اللهم دمرهم قد ميرا وارنا فيهم يوما اسودا وارنا فيهم عذاب قدرتك يا قوي يا عزيز انك على كل شيء قدير اللهم اشف صدورنا و صدورنا رحمتی یار ہمراہین سبحان ربی کر ربیل عزت عمایہ سے